واقعہ انطلاق البرنامج البرنا تلمودی الکبیر تلمود یہودیوں کی کتاب کا نام ہے بگڑی ہوئی کتاب کا نام ان کی اصل کتاب کا نام تو تورات ہے محرف کتاب کا نام تلمود ہے جیسے عیسائیوں کی اصل کتاب کا نام انجیل ہے اور بگڑی ہوئی کتاب کا نام بیبل ہے تو مقصد اس عنوان کا یہ ہے کہ یہودیوں کا اپنی محرف کتاب کی بنیاد پر جو ظام اور جو عقیدہ ہے اس کو انہوں نے عملی طور پر شروع کیا ہے گیارہ ستمبر کے بعد اس کے لئے انہوں نے کیا کیا عظیم تر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے قیام کے لئے اسرائیلیوں نے سیاسی دینی اور اجتماعی اعتبار سے اتحاد قائم کیا شارون اس نے انیس سو وغیرہ میں صبرہ اور شاتیلہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اس کو لانے کے لیے اور سب شیرون کو لے کر آ سب نے اتفاق کیا اس پر کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اچھا ہے بطور معلومات آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرل شیرون نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اس سے پہلے ہمارے ضیاء الحق نے بھی کیا ہے یہ کام فلسطین میں کیا ہے یہ جو پاکستان کا صدر بنا ہے جس کو لوگ مرد حق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں یہ خبیث بھی فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہے ان یہ مجرم ہے بہت بڑا خیر اللہ تعالی سب کے لئے کافی ہو جائے تو یہ جو عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کے اندر مسجد اقصا کو گرانا اور جو عرب فلسطینی اسرائیل میں رہ گئے ہیں ان کو نکالنا اور ان کا قتل عام کرنا یہ سب کچھ اس منصوبے میں شامل ہے اور ان کا یہ منصوبہ جو ہے کھل گیا ہے لیک ہو گیا ہے لوگوں کو معلوم ہے یہ ابھی یہ اب راز نہیں ہیں اور دو ہزار میں جو انتفاضہ شیخ احمد یاسین رحیمہ اللہ کی قیادت میں شروع ہوا تھا یہودیوں کے خلاف اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی ان کو شارون جیسے آدمی کی ضرورت تھی چنانچہ شارون کو حکومت حوالے کی گئی اور اس نے انتفاضہ کا مقابلہ کیا انتفاضہ جس نے فدائی حملوں کا طریقہ اختیار کیا اب تک یعنی دو ہزار تین یا چار تک اساج محترم یہ فرما رہے ہیں کہ چار سو یہودی مرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور اب تک ستر فدائی حملے یہودیوں کے اوپر ہو چکے ہیں بس اللہ تعالی دوبارہ سے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ان کو ان کی قیادت حوالے کرے تاکہ ان کی یہ قربانیاں ضائع نہ ہوں اب تو اسماعیل ہانیہ قسم کے ڈیموکریٹوں کے ہاتھ میں یہ بچارے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اور اب یہودی فوج کھلم کھلا امریکی امداد اور خفیہ یورپی امداد اور پوری دنیا کی ذلت امیز خاموشی اور عرب ممالک کی خیانت خصوصی طور پر اردن اور مصر کی حکومت کے خیانت اس ماحول کے اندر یہودی فوج فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے اس وقت یہ دو چار کی بات تھی اب دو چودہ میں دوبارہ ہو رہا ہے امریکہ کی کُلہ کھلا امداد ہے اور یورپی یونین پر امداد کرتا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے عرب ممالک ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ان حالات کو دیکھنے سے مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امریکیوں اور سلیبیوں کا اور یہودیوں کا پروگرام ایک ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں ورنہ اسرائیل کی فوج تو وہ چھوٹی سی فوج ہے اسرائیل خود بہت چھوٹا سا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھی معاف اگر تمام عرب پیشاب کر دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا اتنا چھوٹا سا ملک ہے وہ لیکن یہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کا سب کے سامنے قتل عام کر رہی ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے یعنی میرے دوستوں اس وقت صلیبی اور سہیونی عیسائی اور یہودی یہ سب مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور سلیبیوں کو یہودی مالی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور میڈیا کے اعتبار سے انداد فراہم کرتے ہیں اس لیے ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے بات سمجھ رہی ہے اس لیے ہمارے دوستوں کو اس پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کیوں اسرائیل کی مدد کرتا ہے بھئی وہ ان کا اپنا ہے تو مدد کیوں نہیں کرے گا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بش ہو اوباما ہو اس سے اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں سب اسرائیل جاتے ہیں اور بیت المقدس کی وہ جو رونے کی دیوار کہتے ہیں یہ لوگ اور جسے ہم دیوار براق کہتے ہیں وہاں سب جاتے ہیں اور سب حاضری دیتے ہیں اور یہودیوں کے اس عقیدے یعنی خیبر تک سعودی عرب تک ہم نے دنیا کو قبضہ کرنا اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی امداد کرتے ہیں ہر اعتبار سے گویا کہ میرے دوستوں گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد سے گریٹر اسرائیل یعنی عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کو اسرائیلی آگے بڑھانے کی سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں اور اس کوشش میں سلیبی اور یہودی سب ایک ہیں آٹھواں واقعہ شرمناک واقعہ ان ادام معرد لحاظ رسا المریکیہ امریکیوں کا یہ حملہ یہ کلم کھلا حملہ بغیر جواز کے حملہ اس حملے کے خلاف پوری دنیا میں خاموشی ہے کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا اللہ اللہ شرار ہاں کبھی کبھار کچھ بیانات آ جاتے ہیں شرما شرما کر بعض ممالک شرما شرما کر کچھ بیان دے دیتے ہیں کہ تھوڑا گزارا کرو یار مثال کے طور پر چائنا جرمنی فرانس اور روس بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے ان بیانات کو زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے تمصیلات ڈپلوماسی ہے دپلو, ڈپلومیٹک پالیسی پالیسی بیانات ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی امداد دیجیے وہاں پر اور یہ دکھلانا دنیا کو کہ ہم بھی موجود ہیں تھوڑا تھوڑا ہمارا بھی خیال کیا کرو صرف تم نہیں ہو دنیا میں اس کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں کو کھانے میں مسلمان جو اس وقت دسترخوان میں کھانے کی طرح پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کو کھانے میں صرف تم اکیلے نہیں ہو کچھ کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے اگر ہم ان بیانات کو کوئی سنجیدہ تعویل کریں تو وہ یہی تعویل ہے اور نہ یہ ہمارے ساتھ مخلص تو نہیں ہو سکتے ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہیں چائنا کے ساتھ اس لیے ہمدردی رکھتے ہیں کہ چائنا فلسطین کی حمایت کرتا ہے لیکن یہ تو سب سیاسی مسائل ہیں فلسطین کی حمایت کر کے کیا کبھی بھی اس نے امریکہ کی طرح جس طرح امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اپنے طیارے یا اپنے ہیلیکاپٹر بھیجے ہیں وہاں پر کوئی امداد کی ہے فلسطینیوں کی چائنا نے آج یا جرمنی یا فرانس وغیرہ تو سب کھیل ہے بات وہی ہے جس طرح استاد یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے کی طرح ہیں تو صرف امریکہ کیوں کھاتا ہے ہم بھی ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا حصہ ملنا چاہیے مسئلہ بس یہی ہے دل لتو کے دلائل بہت زیادہ ہیں ان موضوعات پر ولافاق بے مزید امن تحالیل سیاسی ہونا لیکن زیادہ سیاسی تفسرے کرنے کا وقت اور اتنی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے اس کتاب کو استاذ مختصر کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی سولہ سو صفحات پر محیط اگر ان تمام باتوں کو استاذ بیان کرے گا تو یہ جی سولہ ہزار صفات ہوں گے تو اس لیے اشارے استاذ نے کر دیے ہیں آپ اس کی مزید تحقیق مزید بحث اور مزید مطالعہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ گیارہ ستمبر کے بعد سے مسلمانوں کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ان حالات کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ان کفار کے خلاف اللہ کے نام پر اتفاق اور اتحاد کر کے جہاد کے میدان میں نکلنا چاہیے گیارہ ستمبر کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں سب سے اہم واقعہ عمارت اسلامی افغانستان کا سکوت ہے دوسرا واقعہ پوری دنیا, میں مسل... پوری دنیا میں جہادیوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے اور تیسرا واقعہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکی استخباراتی سازشیں اور جاسوسی جنگ ہے اور چوتھا واقعہ صلیبیوں کا اتحاد ہے چاہے وہ نیٹو اتحاد میں ہو چاہے وہ یورپی یونین میں ہو ساتواں واقعہ یہودیوں کا اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور آٹھوہ واقعہ پوری دنیا کی طرف سے ان تمام مظالم پر خاموشی مسلمان ممالک کی بات آپ کیا کریں گے وہ تو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ممالک جنہیں ویٹو پاور حاصل ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں کبھی کبھار شرما شرما کر چند ایک بیانات داغ دیتے ہیں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اتحاد اتفاقہ عطا ہے کفار باوجود اس کے کہ ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہے جمع ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں جمع ہو سکتے جب کہ ان کا عقیدہ بھی ایک ہے اللہ ایک ہے پیغمبر ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک بنائے نیک بنائے اور ہم سب کو ان کفار کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی عملی طور پر زبانی طور پر جانی اور مالی ہر اعتبار سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے پوری دنیا میں عالمی جہاد کے جھنڈے کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے امین یا رب العالمین وصل اللہ صلی اللہ علیہ محمد و حبیبینا محمد والارک وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته